إن الحمد لله نحمده ونساينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع الخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر القياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولا فان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من العديد وقال عز امن قریطین اللہ نہ قبل حضرین جمعہ اور فردہ نشین ماؤ بہنوں خطبۂ مصنوعہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک, ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلا کی ہے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ امن کہ قبل يوم زمین کی ہر بستی کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کریں گے اور معذبو شدیدہ یہ پوری طرح ہلاک نہ بھی کریں تو سخت سزا دیں گے سخت عذاب دیں گے کفل کتابیں مستورہ یہ بات فضائے الہی میں لکھ دی گئی ہے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے حساط میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون اپنے دستور اور اپنی سنت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تضا اپنی قضا میں بات لکھ دی ہے لوہے محفوظ میں بات لکھ دی ہے اور جب کائنات کی تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے بات لکھ دی ہے کہ رو زمین میں جتنی آبادیاں ہیں جتنی بستیاں ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی جہاں جہاں اللہ کے بندے اللہ سے بغاوت کریں گے جہاں جہاں گناہ کے کام زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ وقتے وقت سے مختلف زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ روز زمین کی ہر بستی پر عذاب لا کر رہے گا جب جب نافرمانیاں بڑھیں گی منقرات بڑھیں گے لوگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کی عبرت کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک ایک بستی کو عبرت کا نشان بنائے گا عبرت کا سامان بنائے گا عبرت کا ذریعہ بنائے گا اور اور اللہ تعالیٰ نے بات لکھ دی گئی ہے تقدیر میں بات لکھ دی گئی ہے لوہے محفوظ میں بات لکھ دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے زمین کا ہر وہ حصہ ہر وہ بستی ہر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گا اور کسی نہ کسی صورت میں ضرور آئے گا اور اس آیت کے آگے والی بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اور ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں انسانوں کو ڈرانے کے لیے انسانوں کو دھمکانے کے لیے ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مختلف بستیوں میں مختلف زمانوں میں جو عذابات لائیں گے انہیں ہلاک کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دوسرے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے دوسرے علاقوں کو خبردار کرنے کے لیے دوسری بستیوں کو خبردار کرنے کے لیے اور زمین والوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں وقتاً فوقتاً دکھائیں گے اور اس کے بعد والی آپ میں ایک اور بات اللہ نے فرمائی و نف فرما تو ہم انسانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں ہم انسانوں کو مختلف عذابات کے ذریعے مختلف ہلاکتوں کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں مگر انسان اس قدر ناشکرا اور اس قدر سرکش واقع ہوا ہے کہ فما اللہ یہ حادثات یہ حالات یہ فسادات یہ بگاڑ یہ چیز انسان کو مزید سرکش بناتی ہے انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ہے سبحان اللہ آج سے دو مہینے قبل آج سے دو مہینے قبل ہمارے ملک کے حالات یہ تھے کہ ہر جگہ بارش کی کمی کا شکوا تھا ہر جگہ آسمان کی جانب لوگ دعائیں اٹھائے ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہے تھے استثا کی نمازیں پڑی جا رہی تھیں فصلیں تباہ ہو رہی تھیں پانی نہ ہونے کے سبب انسان پانی کے لیے ترس رہے تھے دو مہینے پہلے کے یہ حالات دو مہینے پہلے کا یہ ماحول اور آج سبحان اللہ دو مہینے بعد یہ حالات بنے ہیں یہ ماحول بنایا کہ ساری انسانیت بس بس کر رہی ہے بارش نے ہمارے صوبے کرناٹک کے بعض علاقوں میں اور پھر آندھرا کے بعض علاقوں میں اور اسی طرح سے شروع میں رمضان کے مہینے میں تمل کے بعض علاقوں میں جو تباہی مچائی ہے ایسی تباہی مچائی کہ یوں سمجھیے کہ قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت کا سما ان علاقوں نے دیکھ لیا ان لوگوں نے دیکھ لیا جن لوگوں پر یہ حالات گزرے ہیں جن لوگوں پر یہ طوفان آئے ہیں جن لوگوں پر یہ سیلابی بارشیں ہوئی ہیں انسانی بستیاں ڈوب گئی انسانی آبادیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی ہزاروں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکانات منہدم ہو گئے گھروں کے ساز و سامان بہ گئے انسان سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں انسان بے گھر ہو گئے انسان چھت کے لیے سرسنے لگے سبحان اللہ کیا کچھ ہو گیا کہ قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت کا منظر انسان نے دیکھ لیا اور یہ حالات جو پچھلے ہفتے پیش آئے آپ دیکھیے سبحان اللہ ان حالات سے پہلے دنیا میں, اور ابھی قریبی، قریب میں جو ہے کیسے کیسے حالات پیش نہیں آئے آپ نے دیکھا کہ بہار کے ایک علاقے میں نیپال سے آنے والی ندی ٹوٹی جس کی وجہ سے سبحان اللہ لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی لاکھوں ان کی تعداد میں گھر پنا ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں انسان جو گم ہو گئے پانی میں بہ گئے یہ اور بات ہے کہ میڈیا نے اس کو جس اہمیت کے ساتھ پیش کرنا تھا ہمارے ساؤتھ کے میڈیا نے اس اہمیت کے ساتھ پیش نہیں کیا لیکن سبحان اللہ قیامت کا سما تھا وہاں بھی اور پھر آپ نے آپ سے دس پندرہ دن قبل امریکہ کے ایک شہر میں سونامی کی لہروں نے جو تباہی مچائی اس سے بھی آپ واقف ہوں گے اور اخبارات اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جانیں گے کہ سائنسدان بھی پیشنگوئی کر رہے ہیں سائنسدان کی پیشن کو کر رہے ہیں کہ ابھی بھی انقریب کئی شہروں پر سونامی کا خطرہ ہے سونامی کی لہریں سمندروں سے اٹھ سکتی ہیں اور سمندروں سے اٹھ کر انسانیت کو غرق کر سکتی ہیں بہت سارے علاقوں بہت سارے ملکوں اور بہت سارے شہروں کو غرق کر سکتی ہیں یہ سب کیا ہے یہ حقیقت میں قرآن مجید کی تعایت کا مزداق ہے باہر الفساد فل بربہ بیمہ اللہ تعالیٰ نے روم کے اندر فرمایا باہ الفساد فل بری والر کے بہرو بر میں خشکی اور سری میں سمندر میں زمین میں ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ فساد برپا ہو گیا ہے اور یہ فساد کیوں بما کسبت ہی دنس بیما کا سبب اے دن لوگوں کے گناہوں کے سبب لوگوں کی معافیتوں کے سبب لوگوں کی بغاوت کے سبب لوگوں کے منقرات کے سبب اور لوگ قدم قدم پر اپنے خالق کو بلائے ہوئے اس کی دین اور اس کی دعوت کو بھلائے ہوئے اور جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں قرآن کہتا ہے بیما کا سبب اے لوگوں کے گناہوں کے سبب بہرو بھر میں ہر جگہ فساد ہی فساد اور بگاڑ ہی بگاڑ برپا ہو گیا فسرین لکھتے ہیں فساد جس فساد کی بات یہ میں کی گئی ہے وہ کیسا فساد ہے کہا اللہ شخصی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس فساد سے مراد کے بہروبر میں لوگوں کی معیشت کا خراب ہونا اقتصادی حالات کا خراب ہونا لوگوں میں مختلف بیماریوں کا عام ہونا لوگوں انسانی آبادی میں مختلف وباؤں کا پھیلنا یہ جو فساد ہے جس کے سبب بیماریاں آئیں گی وبائیں پھیلیں گی اقتصادی اور معاشی بحران سے انسانیت دو ہوگی یہ فساد کس, کس کے سبب ہے بیمار کا سبب لوگوں کے گناہوں کے آپ اگر غفلت کی غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پہ نہ پڑے ہوئے ہو غفلت کی نیند سے جاگے غفلت کی نیند سے جا کر اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ پید سلسلہ ہے ایک سلسلہ ہے حادثات کا سلسلہ ہے وباؤں کا ایک سلسلہ ہے زمینی اور آسمانی آفتوں کا ایک آفت ختم نہیں ہو دی کہ دوسری آفت آ گئی ایک وبا ختم نہیں ہو دی کہ دوسری وبا آ گئی ایک حادثہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا حادثہ آ اگر انسان ہوش کے ذریعے سے اور ہوش و حواص کو رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لے وہ دیکھے گا کہ کائنات میں حادثہ سبحان اللہ ایسے ہی کے بعد آ رہے ہیں جیسے اگر کسی منقوں والے ہار کو توڑ तो एक मन एक बार बिगरे मन के जैसे झड़ते जाते फितने और आदिशात भी इसी तरह से आते जा रहे हैं بارش کی تباہی سے قبل بارش کی تباہی سے قبل ہم امراض اور وباؤں کا شکوا کر رہے تھے ہم نے جو ہے بہت چکن گنیا کا بخار پھیلا انسانیت پریشان رہی اور یہ بخار ابھی ختم نہیں ہوا کہ سائن فلوں نے جو ہے تباہی مچائی اور ابھی سائن فلوں کی خبریں جو ہے ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ انسانیت اتنے بڑے طوفان اور فسادات سے جو ہے دوچار ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت میں جس کے راوی صحابی رسول ابو عرر عبد الرحمن بن سقر الدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسر صلی اللہ علیہ فرمایا لا تقوم الساعة حتی تم سم ترس سماؤ مطارا لا تكن منها بیوت مدر ولا تكن منها الا بیوت الشعر سبحان الله صادق و مزدوخ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ملازہ فرمائے مسند احمد کی روایت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ آسمان سے ایسی بارشیں نہ ہو جن بارشوں سے مضبوط مکانات انسان کو بچا نہیں سکتے جن بارشوں سے مضبوط مکانات پکے مکانات اینٹ اور گارے سے بننے والے مکانات انسان کو نہیں بچا سکتے اور بچا سکیں گے تو کیسے مکانات بچائیں گے آپ نے کہا بوت الشار بالوں کے مکانات بوت الشار سے مراد بال کہہ کر اللہ کے نبی چمڑا مراد لے رہے ہیں اس لیے کہ چمڑے پر باڑھ ہوتا ہے اور چمڑا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے مراد لے رہے ہیں انہیں قیامت سے پہلے ایسی بارشیں ہوں گی جن بارشوں سے پکے اور مضبوط مکانات انسانوں کو بچا نہیں سکتے اور بچا گے تو کیسے مکانات بچائیں گے یہ قیمے بچائیں, بچائیں گے جو انسانیت کی تحفوظ کے لیے جگہ جگہ لگائے جاتے ہیں آج دیکھو جن جن علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں جن جن علاقوں میں بارشیں ہوئی مضبوط مکانات بھی مندم ہو گئے اور ایسے مکانات دو دو منزلہ مکانات ایسے منزلہ مکانات دو دو منزلہ مکانات بھی انسانوں کو بچا نہیں سکے اور نتیجے میں گورنمنٹ کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنے تحفظ کے لیے بارش کے ان علاقوں سے انہیں نکال کر باہر قیموں رکھنا پڑا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیسے صادق ائی آج بھی ایسے بارش کے متاثرین اور سیلاب کے متاثرین کو بس بچانے کے لیے جگہ جگہ ٹیمے لگائے جا رہے ہیں جگہ جگہ ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں جگہ جگہ ٹیمے لگائے, لگائے جا رہے ہیں کیا سچ فرمایا صادق ممدوح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان سے ایسی بارشیں ہوں گی کہ مضبوط مکانات انسان کو بچا نہیں سکیں گے اور یہ ٹینٹ ٹیمے ٹین اور, اور اور چمڑے سے بننے والے ٹیموں مکانات انسانیت کو بچائیں گے پانی انسان انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے پانی انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے پانی پر انسانی زندگی کا انحصار ہے پانی اگر نہ ہو تو انسانیت تباہ ہو جائے زندگی عظیم ہو جائے پانی کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی پانی انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن سبحان اللہ اللہ کی کیسے قدرت ہے کہ یہ چیز جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اللہ جب چاہے اسی چیز کو انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنا سکتا ہے انسانوں کے عذاب کا سبب بنا سکتا ہے یہ پانی اس وقت رحمت ہے پانی اس وقت رحمت ہے جبکہ اپنی مخصوص مقدار میں ہو اور اگر وہ اپنی مخصوص مقدار سے کم ہو تو بھی زحمت اور اپنی مخصوص مقدار سے زیادہ ہو تو بھی زحمت اسی لیے پرانی مجید ماہ بے قنصلام بے قدر کہتے صورت المومنون کے اندر ہم نے ایک مخصوص مقدار میں آسمان سے پانی برسایا مخصوص مقدار کیا ہے انسانی ضرورت انسانیت کو پانی کی جس قدر ضرورت ہے پانی اس قدر ہو تو رحمت ہے اس سے کم ہو تو بھی عذاب ہے اس سے زیادہ ہو تو بھی عذاب ہے اللہ تبارک کو ڈالا پانی جو انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے جب وہ چاہے اسی کو عذاب کی شکل دے سکتا ہے اسی کو عذاب کی شکل میں لا سکتا ہے اسی کو عذاب کی شکل میں پھیر سکتا ہے اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انسان سب سے عظیم سرکش انسان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نافرمان انسان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جاوید انسان،, انسان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متقبل انسان اس کے غروب کو اگر کسی نے جھگایا تو پانی نے جھگایا فی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے امت القفر کا امام ہے امام مسل کب ہے وہ فی جس نے یہ کہا تھا،, انا کہتا تھا میں تم سب کا رب ہوں مجھے رب جانو مجھے پوجو مجھے مانو میری عبادت کرو رب العالمین ایسے متکبر اور نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور آغاز دے رہا ہے آمنتو انہو لا الہ الا اللہ اللہ آمنت مجھے بچالو مجھے بچالو میں ایمان لاتا ہوں اس رب پہ ایمان لاتا ہوں جس رب پہ بنو اسرائیلی ایمان رکھتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے بچالو لو ثانی وہ چیز ہے کہ جو فرعون جیسے متکبر انسان کے سرے غرور کو بھی جس نے جھکا دیا رب العالمین نے اسے لے فرمایا فكلنا اخذنا بذنب فمنهم ارسلنا عليه حاصبا ومنهم نقذته الصيحه ومنهم منخسفنا بهلار ومنهم من اغرقنا وَمِنْ وَمِنْ انسانوں مختلف انسانی آبادیوں کو ہم کے گناہوں کے سر پر پکڑ لیا اپنی عذاب کی گرفت میں لے لیا اور ہمارا عذاب ان کے پاس کیسے آیا ثم ان ہم انزلنا ان میں سے کسی کے پاس ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ان میں سے کسی کو زبردست چیخو پکارنے والا لیا ان میں سے کسی کو زلزلوں کے ذریعے زمین میں دھسایا دیا گیا اور ان میں سے کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا پانی میں ڈبو دیا گیا پانی میں غرق کر دیا گیا محترم بھائیوں سیلاب کی جو صورتحال پیدا ہوئی طوفانی بارشوں کی جو صورت حال ہم نے ابھی اس ہفتے اپنے صوبے اور اپنے اپنے پڑوسی صوبوں میں ہم نے دیکھی اس سے بہت ساری عبرتیں ہمیں حاصل کرنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بارش کو سامنے رکھتے ہوئے اس بارش سے جو تباہی مچی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا طوفان نوع کو یاد کر لیں آپ ذرا طوفان نوع کو یاد کر لیں یہ معمولی سی بارش یہ ہلکی سی بارش سبحان اللہ جہاں جہاں دیکھیے سبحان اللہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ پانی کا خطرہ ان علاقوں کے لیے جو علاقے سمندر کے ساحل پہ واقع ہوتے ہیں سمندر کے ساحل پہ جو شہر جو بستیاں جو آبادیاں ہیں تصور یہ ہے کہ پانی کا خطرہ انہی کے لیے ڈبوئی وہی بستیاں جا سکتی ہیں لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ جہاں جہاں آپ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی جو بستیاں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں یہ وہ بستیاں ہیں جو سمندر سے کو سن دور سمندروں سے سینکڑوں میل دور رہنے والی بستی لیکن رب العالمین نے اپنی قدرت سے پانی وہاں تک پہنچایا رب العالمین نے اپنی قدرت سے پانی ان بستیوں تک پہنچایا اللہ تبارک و دالا کے سزا کو دے کر ہم طوفانے نوح کو یاد کریں ذرا یہ معمولی سب پانی جو چند ندیوں کی ندیوں چند ندیوں میں زیادہ ہو گیا پانی بارشوں سے زیادہ ہو گیا پانی ایسی سبائی اس نے مچائی ذرا یاد کرو کہ حضرت ان علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا ان کے زمانے میں عذاب کی شکل میں دو جو طوفان آیا تھا اس وقت کیا منظر رہا ہوگا اور اس وقت اس کائنات میں کیا ایک کیسی سبائی کیوں نہ مچی ہوگی ایسے طوفان کے حضرت انو علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی رب اب بھی انی مغلوب ان فن میں مغلوب ہو چکا ہوں میں عاجز ہو چکا ہوں اب تو ہی اتنا فرمان قوم سے بدلہ لے لے اللہ تعالیٰ فرما دیں بس سمائے بیمائی منہ آسمان چھلنی بن گیا آسمان چھلنی بن گیا آسمان سے موثلہ دار بارشیں ہونے لگی اور زمین کہاں سے پانی جذب کرے کہ زمین خود چشمہ بن گئی قرآن کہتا ہے وہ <خُدر> آسمان سے بھی پانی زمین کا زمین کی سطح بھی چشمے بن کر ابلنے لگی آسمان کا پانی زمین کا پانی دونوں پانی مل گئے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان میرے بھائی انسانی تاریخ کا اتنا بڑا طوفان کہ انسان نے انسان نے آج تک میں ایسا طوفان دیکھا ہے اور شاید قیامت تک ایسا طوفان انسان دیکھے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایسی پہاں ایسی موجیں اس طوفان میں ایسی موجیں کہ جو, جو موجیں پہاڑوں کی مانی وقال ارکب وقال ارکاب اللہ رب الفر اور رحیم وہی موج جیبال ایسا طوفان کے سبحان اللہ جس کی موجیں پہاڑوں کی مانند پہاڑ کتنے بلند ہوتے ہیں پہاڑ کی صدا کتنی اونچائی پر ہے طوفان اتنا عظیم طوفان تھا جس طوفان کی موجیں پہاڑوں کی مانند بلند تھیں اور سبحان اللہ ساری دنیا انسانیت کو اور مخلوقات کو گر کرنے والا سب سے عظیم طوفان ایسا طوفان تھا کہ زندگی اور نجات صرف انہی کے حق میں تھی جو حضرت ان علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام سے کہا تھا فصل لکتی ہم ان کو لنزو جین اتنے کہا کہ نو اپنی اس کشتی میں تم اہل ایمان کے ساتھ مومنوں کے ساتھ دوسری مخلوقات میں سے بھی ہر ایک مخلوق کا ایک ایک جوڑا لے لینا ہر پرندوں میں سے ایک ایک جوڑا ہر ایک ایک لے لینا تاکہ اس طوفان کے بعد ان جانوروں سے ان کی نسل باقی رہ سکے اسی لیے حضرت نو علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے آدم سانی کہا جاتا ہے آدم سانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی آدم علیہ السلام سے جو ذریت چلی وہ ساری کی ساری نسل طوفان نو میں تباہ کر دی گئی غر کر دی گئی ڈبو دی گئی اور انسانیت کا سلسلہ پھر جو شروع ہوا حضرت نوہ علیہ السلام سے شروع ہوا اسی لئے انہیں آدم احسانی کہا جاتا ہے دوسرے آدم حضرت نوہ علیہ السلام قرآن نے اسی کو سورة الصحافات میں کہا ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ونجیناہو اہله من الكرب العظیح وجعلنا دریتہوهم الباقین قرآن کہتا ہے ہمیں نوح نے آواز دی ہم نے اس کی آواز کو اس کی دعا کو قبول کی اور نوح کو اور ان کے گھر والوں کو ایمان والوں کو ایک بڑی آفت سے بڑی مصیبت سے بڑے طوفان سے نجات دی وہ جاننا ضروری تھا اور نوح کی ذریت ہی تو ہم نے پھر زمین میں باقی رکھا تو طوفان نو کو یاد کریں کہ سبحان اللہ یہ ہلکی سی بارش اس نے اس قدر تک تباہی مچائی ہے تو طوفان نو سے کیسی جو تباہی نہیں مچی ہوگی اس کا انعت میں قرآن مجید میں جہاں جہاں حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے قومی نو کے ڈبوڑے جانے کا تذکرہ پڑھیں گے آپ موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر ذرا تصور کریں گے کیسی تباہی مچی ہوگی اس وقت اور ذرا آپ اس واقعے کی روشنی میں ان سیلاب سیلاب سے مچنے والی تباہی کی روشنی میں ایک عبرت ای ای ای یہ ای بھی حاصل کریں ایک عبرت ای یہ ای بھی حاصل کرنے کی ہے ایک بات یہ ای بھی سوچنے کی ہے کہ قرآن مجید نے پیشن گوئی کی ہے قیامت کے وقت این قیامت کے قریب بھی جو ہے قرآن نے کہا وہی ذل بہار و <وَفُجِّرَت> قیامت جب آئے گی قرآن نے کہا وہی ضلع بہار و خود جرت جبکہ سارے کے سارے سمندر بہا دیے جائیں گے آبادیاں غرض کر دی جائیں گے سمندروں کا پانی آزادی میں آ جائے گا غور کریں کہ یہ چند ندیاں چھوٹی موٹی ندیاں جب اس کا پانی آبادی میں آ گیا اس قدر تباہی مچھی اور کل قیامت کے قریب جس سمندروں کا پانی آبادی میں آ جائے گا وہی غلط بحار اور خود انسانیت کا کیا عالم ہوگا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سلوست حصہ جو ہے یہ خشکی کا زمین زمین کا اکثر حصہ پانی ہے دو سلوک زمین پانی ہے زمین کا جو ہے ون تھرڈ حصہ صرف انسان کی ہے اور باقی ٹو تھرڈ جو ہے پانی ہے ذرا تصور کرے گی یہ سارا پانی اگر سمندر ابل جائے تو انسانیت میں کیسی تباہی نہیں مچے گی رب العالمین نے اس کا ہلکا سا نمونہ ہمیں پچھلے سالوں میں سونامی کی شکل میں بتا دیا سونامی کی لہروں نے سبحان اللہ بڑی بڑی کشتیوں کو سینگوں کی مانی میں اٹھا کر آبادی ملا کر پھینگا اور سونامی نے بڑی بڑی چٹانوں کو جو ہے سنگوں کی شکل میں اٹھا کر سونامی کی لہریں چٹانوں سے کھیلتی رہی سمندر میں مچنے آنے والا ہلکا سا دلزلہ جو چند منٹوں کے لیے تھا اس نے ساحلی علاقوں میں ایسی تباہی مچائی ذرا یاد کرو قیامت کا جب وہ منظر آئے گا وہ ادل بہار جب زمین کے سارے سمندر باہر لیے جائیں گے اس وقت اس زمین کا کیا عالم ہوگا انسانیت کا کیا علم ہوگا مخلوقات کا کیا عالم ہوگا ان حادثات ایک چیز یہ بھی ثابت کر دی انسان کس قدر حاضر ہے اللہ کی قدرت کیا آگے انسان کس قدر حاجر آج بتاؤ انسان نے کیسی کیسی ترقی کیسی کیسی ترقی نہیں کر لی انسان نے انسان نے اپنے بچاؤ اپنے تحفظ کے کیسے کیسے سامان ایجاد نہیں کر لیے حادثہ آنے سے پہلے حادثے کی پیشن گوئی کرنے والے آلات ایجاد کر لیے انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لیے جو آلات آنے سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ آنے والا ہے کچھ کائنات ایسے ایسے حالات انسان نے سائنسدانوں نے ایجاد کیے ہیں طوفان انسانی آبادی کا رخ کرنے سے پہلے ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر سائنسدان پیشنگوئی کر دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں طوفان آنے والا ہے انسانیت نے اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لاکھ ازباب کیے ہیں لیکن سبحان اللہ دیکھو ایک معمولی سی بارش معمولی سے سی سیلاب اور معمولی سے طوفان کے آگے اپنے بچاؤ کے ہزاروں اسباب اور اپنے تحفظ کے ہزاروں وسائل رکھتے ہوئے قدرت کے آگے انسان کس قدر حاضر ہے اور واقعی انسان پانی کے آگے بہت عاجز ہے انسان پانی کے آگے بہت عاجز ہے قرآن نے کہا امین آیا تیل جوار فلبا کل اللہ نے کہا امین آیا تیل جوار فلباح اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں بھی ہیں جو سمندروں میں بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند جنہیں تم دیکھتے ہو کشتی کشتی کیا ہے گویا بستی ہے گویا بستی ہے کشتی کیا ہے گویا کے پہاڑ ہے بڑی بڑی کشتیاں قرآن کہتا ہے او میا تھی اس جوار پھر باری کلام اللہ روا کی دالا باری قرآن کہتا ہے انسانوں بتاؤ انسانوں بتاؤ اگر اللہ ہواؤں کو رکا دے تو کون ہے جو ان کشتوں کو ان کی منزل تک پہنچا سکے زمانے قدیم میں اور ماضی قریب تک بھی کشتیاں صرف ہواؤں کی بنیاد پر چلا کرتی تھی بات پانی کشتیاں تھی ہوائیں جدر لے چلے کشتیاں ادھر چلتی تھیں ہواؤں کے ذریعے سے انسان اپنی منزل کی طرف جاتا تھا قرآن کہتا ہے اس کی روا کی ڈال اگر اللہ چاہے ہوا چلتی ہواؤں کو رکا دے اور کشتیاں جہاں کی وہیں سمندر میں رک جائیں اے انسانوں بتاؤ اگر کشتیاں رک جائیں انہیں ان کی جگہ سے کون ہلاے گا انہیں ان کی جگہ سے کون ہٹائے گا اور قرآن میں آگے بڑھ کے گا اور بھی خون نہ بیما اور وہ دیکھو نہ کا اور اگر اللہ چاہے تو کشتی میں جو انسان سوار ہیں اور عام انسانیت کے گناہوں کے سبب ان کشتیوں کو جو بستیوں کی مانند انسانوں کی مانند اللہ غر کر سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ یا کثیر اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت سارے گناہوں کو بہت سے مرتبہ معاف کر دیتا ہے اللہ چاہے تو غر کر دے اللہ اکبر پانی کے آگے انسان اس قدر عادی ہے, ہے کہ بڑی بڑی کشتیاں بستیوں کی مانند ہوتی ہیں سمندر کی ایک ایک موج کے ہلکے سے تھپڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی سمندر کی ایک ایک موج اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی اور انسان کی تمام صلاحیتوں کا عمدہ مظہر جو کشتیاں ہوتی ہیں سمندر کی موج کے ہلکے سے تھپڑے سے کشتیاں غرق ہو کے رہ جاتی ہیں اور آپ کے آگے عبرت کے لیے گزشتہ سری کا سب سے بڑا واقعہ ٹیٹانک جہاز کا آپ سب کے علم میں ایک جہاز بنائی اور انجینئر کو اپنی مہارت پہ اتنا غرور تھا اور اپنی کاریگری پہ اتنا غرور تھا وہ سب سے بڑا جہاز تھا کہ سبحان اللہ اس یہ دعویٰ کیا کا جہاز اپنے پہلے سفر پہ روانہ ہو, ہو رہا تھا اس کے انجینئر نے یہ دعوی کیا کہ اب اس کشتی کو اس کا خدا بھی ڈھونڈو نہیں سکتا ہے اس کشتی کو اس کا خدا بھی ڈھونڈو نہیں سکتا یہی کہا कहा उसने और आप जानते हैं کہ اس پہلے سفر میں برطانیہ کا شاہی خاندان اس کشتی میں سوار تھا اور پہلا سفر انسانی تاریخ کی ایک عظیم کشتی کا جو انسان کی کاریگری کا عمدہ نمونہ تھی پہلے اس سفر میں اللہ تبار کو دالا کی قدرت نے کیسے اس کشتی کو ڈبو دیا پہرے اٹلانٹک کی ایک برفیلی چٹان سے کشتی جا ٹکرائی اور اس کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے کشتی ایسے بھی ڈوبے نہیں رب العالمین نے ڈوبنے سے پہلے اس کشتی کا انجام بتا دیا کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے سے دو ٹکڑے ہوئی اور انسان ہکا بکا رہ کر دیکھتا رہ گیا بچاؤ کے تحفظ کر سارے اسباب ناکام ہو گئے اور, اور جس انجینئر نے دعوی کیا اس خدا بھی ڈبو نہیں سکتا پہلے ہی سفر میں ڈبو دی گئی اور خود نہ بھی محکس اللہ اگر چاہے تو انسانوں تمہارے گناہوں کی صرف اللہ تعالیٰ تمہیں, تمہیں ان کشتیوں کو غر کر سکتا ہے پانی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی اس کے آگے انسان ہمیشہ سے آزیز ہے اور سخت قیامت عازیز رہے گا اس لیے قرآن جا بجا سمندر کے منظر کو ہمارے آگے پیش کرتا ہے وہی گا مستقم انسان ہو جب تم سمندری سفر کر رہے ہوتے ہو پانی میں رہتے ہو تمہاری کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں تمہاری کشتیاں طوفانی موجوں میں گر جاتی ہیں اس وقت تم اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہو جھوٹے خداوں کو بھول جاتے ہو اور اس وقت تم صرف, صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو قرآن پور سے بچاؤ تم اس وقت کون بچائے گا اور اس وقت مشرق بھی مواحد بن جاتے ہیں کافر بھی معاہد بن جاتے ہیں پانی کے آگے انسان عاجز ہو جاتا ہے اور اپنا سارا غرور ختم کر کے اپنے مالک حقیقی کو یاد کرنے لگتا ہے اس وقت. پانی اللہ کے قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے بہت عظیم نشانی ہے جس سے اللہ تبار بتانا جہاں انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی پانی کے ذریعے سبب بھی سکھاتا ہے اور انسانوں کے سرے غرو کو کچھل کے رکھتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ان حادثات سے محفوظ رکھا ان سیلاب کی صورتحال سے رب العالمین نے محفوظ رکھا ہم سب سب سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے فوراً آپ دعا کرتے الحمد للہ اللہ وفضلنی ممت کبھی ممن خلا کا تفضیلہ کسی بھی پریشان حال انسان کسی بھی بیماری انسان کو اللہ کے نہیں دیکھتے فون یہ دعا پڑتے اور, اور بلند آواز سے نہیں پڑھنا کہ سامنے والے کو تکلیف ہو اپنے آپ میں پڑھنا الحمد للہ نبی آسانی کبھی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا جس مصیبت نے کہ تجھے مبتلا کیا ہے وہ فض و سیر خلا کا تفضیلہ اور اس نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے انسانوں پر ہمیں فضیلت ادا کی اس سنتے نبوی کی پیروی کرتے ہوئے سب سے پہلے شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے علاقے ہمارے شہر کو ایسے سیلاب سے محفوظ رکھا ہم سب جو ہے یہ دعا سب سے پہلے پڑھتے ہیں چلحمدی کمبی ممن خلا کا تفضیلہ اور پھر شکر گزاری کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے شکر گزاری کا سب سے اہم تقاضہ یہ ہے رب العالمین نے ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھا اس تباہی سے محفوظ رکھا اس رضا سے محفوظ رکھا اس کا سب سے بڑا ایک یہ بھی ہے کہ جو انسان ہمارے جو بھائی اس مصیبت میں مبتلا ہیں ان کا تعاون ہم کریں ان کی مدد ہم کریں یہ شکر گزاری کا سب سے بڑا تقاضہ ہے آج سیلاب سے متاثر جو لوگ ہیں یقینا ہم یہاں بیٹھ کر ان کی پریشانیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے جن آنکھوں نے قریب سے یہ منظر دیکھا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی پریشانیوں کا ان کی تکلیفوں کا ان کے رنج و غم کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کا جس قدر تعاون کر سکتے ہیں کریں <تصفح> وہ کپڑوں کے محتاج ہیں وہ پیسوں کے محتاج ہیں وہ کھانے کے محتاج ہیں وہ دانے دانے کے محتاج ہیں وہ گھروں محتاج ہیں گھروں کی دیواریں گر گئیں گھروں کی چھتیں گر گئیں اور بہت کی لوگ گھر کے گھر تباہ ہو گئے بہت کا لوگ گھر کا سارا سرمایہ লুট گیا بہت کا لوگ گھر کا سارا سازو سامان بہ گیا ایسے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوسروں کے درد کو ہم محسوس کریں خنجر لگے کسی پر تڑپتے ہیں ہم بھی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ بہت بڑی سنت اپ ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے کرتے تھے. محتاجوں کی محتاجی کا سے ایک وقت نبی کریم کی خدمت میں آیا قبیل کے نبی کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب کے سب غریب ہیں اتنے غریب ہیں کہ بدن کو ڈھانکنے کے لیے بدن کو چھپانے کے لیے بھی کپڑے میسر نے نیم برانہ حالت میں سب و صحابہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا ہونے تھے راوی حدیث کہتے ہیں ان کی اس غربت کو دیکھ کر ان کی اس مسکنت کو دیکھ کر ان کی تکلیف کو محسوس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا آپ نے فوراً مسجد میں صحابہ کر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور جمع کر کے صحابہ کو صدقے پر ابھارا کہا کہ تمہارے بھائی آئے ہیں مجبور محتاج مسکین اور ان کی مجبوری ایسی ہے کہ ٹھیک سے تن ڈھانکنے کے لیے اپنے بدن اور جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہیں جس کے پاس جو ہے لا کر صدقہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تقریر کی راوی حدیث کہتے ہیں اس تقریر کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جس کے پاس گھر میں جو تھا سب لاکر دینے لگے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اتنی بڑی تھیلی اٹھا کر لائی اتنا بڑا تھیلہ اٹھا کر لائیا کہ ان کے پاس اٹھانے کی طاقل بھی نہ تھی نبی کریم اور اس صحابی کو دیکھ کر اور سب تھوڑا تھوڑا لارے تھے ایک صاوی نے اتنا بڑا سہلا لایا کہ اٹھانے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں اس صحابی کو دیکھ کر ان کے بعد آنے والے دوسرے اور سارے صحابی اسی قدر کثیر مقدار میں کھجور کپڑے سب لانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف کرتے فرمایا کہ جو شخص کسی نیک کام میں پہل کرتا ہے سبقت کرتا ہے دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ خرچ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس پہلے شخص کو ضرور ملے گا جسے دیکھ کر اور لوگ بھی عمل کر رہے ہیں حدیث کہتے صحابہ لاتے گئے دیتے گئے یہاں تک کے دور کے وقت میں نے دیکھا مسجد انرو میں کھجور اور غذا کا ایک ڈھیر کپڑوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ان غریب صحابہ کی غربت کو دیکھ کر مرجھا گیا تھا پھول کی مانند کھل اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی مانند لہلہانے لگا نبی سے ہمارے ان لوگوں کی غربت دیکھی تو آپ کا دل کتنے خوش ہو رہے ہیں پلانا ننگوں کو پہنانا اور جو بے گھر ہے ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہمارے نبی کی بہت بڑی سنت ہے اور آج اسی سنت کی ادائیگی کا وقت ہے الحمد للہ صبح جمع تیل کرناٹک گوا کی جانب سے شہر کی تمام مساجد میں آج محض اسی کے لیے چند ہو رہا ہے اسی کے لیے رہا ہے اور انشاءاللہ یہ تعاون امانت داری کے ساتھ علماء کی نگرانی میں ذمہ داروں کی نگرانی میں مستحق میں آپ پورا دل کھول کر تعاون کرتے جائیں دل کھول کر تعاون کرتے جائیں اور اگر آپ میں سے کوئی پیسہ ساتھ نہیں لائے رقم ساتھ نہیں لائیں گھر جائیں اور گھر سے لا کر دیں زیادہ سے زیادہ تعاون جمع کرے ہو سکتا ہے کہ آپ تعم سے کسی کا پیٹ بھر جائے کسی کو کپڑا میسر ہو جائے نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک ہماری اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ قیامت سے پہلے ہماری ایسے نیک آمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں خود ہمیں ایسی آفتوں اور بلاؤں سے بچا لے گا خصوصی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب آج اپنے اور مسلمانوں کے لیے جو اس مصیبت سے متاثر ہوئے گناہوں کی ایسی شامت سے اللہ تبارک ہمیں محفوظ رکھے رب العالمین صرف کرنے کے توفیق ادا فرمائے عبادت کرنے اور اسی کی بندگی کر, کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس زمین پر وفاداری کرنے کی توفيقة فرمائك آمين بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بره ورحيم رب حليم